الحمد للہ الحمد للہ وقفہ صلاح و من بسم اللہ حدیث نمبر ایک سو تریسٹھ ون سکسٹی تھری رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے قرآن اس کا معنی ہوتے ہیں حفاظت کرنا دیکھ بھال کرنا اور تجدید عہد کرنا مختلف معنی ہے مراد تعداد قرآن قرآن کو یاد کرنا ہے قرآن کی دیکھ بھال کیا ہے اور قرآن کی حفاظت کرنا مطلب اس کو یاد کرنا فولدی نفسی بھی لہو و اشد تفصیاں تفصا یا تفصا تفصیاں اس کا معنی ہوتے ہیں جان چھڑانا نکل جانا کال کی جمع ہے با معنی رسی تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیث مبارکہ کے اندر ایک تشویح دی ہے کہ قرآن مجید جو تم یاد کر لو جس حصے قرآن مجید کے جس حصے کو یاد کر لو اس کو بارہا پڑھا کرو اس کی نگرانی کیا کرو اس کی دیکھ بھال کیا کرو اس کو یاد کیا کرو اس لیے کہ قسم ہے اس ذات کی جس کے قبضہ میں میری جان ہے کہ اونٹ یا کوئی بھی جانور اپنی رسی چھڑانے میں اتنا جلدی نہیں ہے جتنا جلدی قرآن انسان کے سینے سے نکل جانے والا ہے یعنی اگر انسان اپنے جانور سے غافل ہو جائے تو جانور اپنی رسی چھڑا کر دور چلا جاتا ہے اور مالک سے بھی غائب ہو جاتا ہے تو اتنا جلدی جانور نہیں غائب ہوتا اپنے مالک کو غافل دیکھ کر جتنا کہ قرآن اپنے حافظ یا اپنی حافظہ کو غافل دیکھ کر اس کے سینے سے نکل جاتا ہے اس لیے قرآن کو بارہا یاد کیا کرو دیکھیے ذرا ترجمے کو تاحد القرآن قرآن کو یاد کیا کرو قرآن کو یاد کرو فول اس لیے کہ قسم ہے اس ذات کی نفسی بے یدی ہی جس کے قبضہ میں میری جان ہے جد کا معنی ہاتھ کے ہوتے ہیں لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف جب نسبت ہو تو مراد اس سے قدرت ہوتی ہے قسم ہے اس ذات کی جس کے قبضہ میں میری جان ہے لہوا لہو اشد و تفسین لہوا اشد و تفسین وہ قرآن زیادہ سخت ہے اشدو زیادہ سخت ہے تفسیم منل ابلے فی اوکو اونٹ سے بھی زیادہ سخت ہے اپنی رسی چھڑانے میں اشدو زیادہ سخت ہے منل ابل اونٹ سے بھی کس اعتبار سے فی اوکو اپنی رسی چھڑانے میں تا حد القرآن قرآن کو یاد کرو فول نفسیبی قسمِ اس ذات کی جس کے قبضہ میں میری جان ہے لَهُوَ شَدُّ تَفَصِيًا مِّنَ الْعِبِلِ فِي عُقُلِهَا البتہ وہ زیادہ سخت ہے اون سے بھی فی عُقُلِهَا اپنی تفسیًّا فی عُقُلِهَا اپنی رسی چھڑانے میں قرآن کا جاہے مکمل حافظ ہو یا چند پارے حفظ کیے ہوئے ہوں یا چند صورتیں حفظ کیے ہوئے ہوں یاد رکھیے گا قرآن کو حفظ کرنا زیادہ سے زیادہ مستحب آپ کہہ دیں گے سنت کہہ دیں گے ثواب کا کام کہہ دیں گے لیکن اس کی نگرانی اور اس کی حفاظت کرنا فرض ہے فرض جو یاد کیا ہے اس کو بھول جانا گناہ کبیرہ ہے ناجائز ہے اس لیے جس شخص کو جتنا یاد ہے وہ ہمیشہ کے لیے یاد رہنا چاہیے وہ نہیں بھولنا چاہیے اس لیے کہ اس کا بہت زیادہ گناہ ہے جو حفظ ہی نہ کرے وہ گناہگار نہیں ہے ہاں قرآن کا پڑھنا حق ہے اس کی تلاوت آنی چاہیے لیکن حفظ کرنا حفظ نہ کرنا کوئی گناہ نہیں ہے لیکن حفظ کر کے بھول جانا یہ ڈبل گناہ ہے اس لیے ضروری ہے کہ جو انسان حفظ کرے اس کو چاہیے کہ اس کو یاد بھی رکھے چاہے مکمل حفظ ہو نصف ہو یا جس قدر بھی ہو چاہے وہ ایک صورت ہی کیوں نہ ہو اس لیے اس چیز کی انتہائی زیادہ احتیاط کی جائے اس لیے میری ایک ذاتی رائے ہے کوئی اس سے اتفاق کرے یا نہ کرے حالات کو دیکھتے ہوئے جہاں تک مردوں کی بات ہے بچوں کی بات ہے ان کو حفظ کروانا چاہیے فضائل یکساں ہیں مرد و عورت کے لیے بڑے فضائل ہیں حفظ قرآن کے جس کے سینے میں اللہ تبارک و تعالیٰ کا کلام محفوظ ہو جائے اس سے بڑھ کر اور فضیلت کیا ہو سکتی ہے سب سے بڑی فضیلت تو یہی ہے لیکن مردوں کے مقابلے میں جہاں تک بات ہے عورتوں کی ان کے لیے مسائل زیادہ ہو جاتے ہیں بچپن میں تو ان کو یاد کروا دیا جائے گا ان کے لیے یاد کرنا مشکل نہیں ہوگا لیکن ان کے لیے سنبھالنا بہت زیادہ مشکل ہو جاتا ہے جو معاشرے کی جو رواج ہمارے سامنے آتے ہیں یا جو ان کی ضروریات اور ان کے معاملات جو سامنے آتے ہیں اس سے یہ لگتا ہے کہ عورت کو حفظ نہیں کروانا چاہیے چند صورتیں حفظ کر لے لیکن مکمل حفظ نہ کرے اس لیے کہ حفظ کر کے بھول جانا یہ بہت بڑا گناہ ہے اس پر آنے والی ذمہ داریاں بہت ساری ہوتی ہیں بچوں کی پرورش اس کی ذمہ داری میں ہوتی ہے اندرون خانہ ساری کی ساری ذمہ داریاں اس کی ہوتی ہیں اس کے علاوہ خارجی امور میں بھی کبھی اس کی ذمہ داریاں ہوتی ہیں تو قرآن مجید اس کے لیے یاد رکھنا بہت زیادہ مشکل ہو جاتا ہے بے اعتبار کے خلاف مردوں کے کہ مرد اس کی حفاظت نگرانی کر سکتے ہیں اس کو یاد کرنے کے لیے وہ کوشش کر سکتے ہیں اپنا وقت نکال سکتے ہیں رمضان کے اندر وہ قرآن مجید کا اپنا دور کر سکتے ہیں کے اندر سنا سکتے ہیں تو بہرحال مردوں, مردوں کے مقابلے میں عورتیں اس حوالے سے کمزور ہیں اس لیے میری ایک ذاتی رائے ہے کہ عورتوں کو محفوظ کرنے کا مشورہ نہیں دیتا البتہ جو کرے گا اس کے لیے بالکل فضائل وہی ہے جو پرانی مجید کی حفظ کے حفظ کی کیا ہے فضائل کی کسی کے لیے بھی اس میں کوئی تفریق نہیں ہے سب کے لیے یکساں فضائل ہے لیکن یاد کر کے بھول جانا یہ انتہائی گناہ کا کام ہے اس لیے اس عرض سے کہتے ہیں کہ لڑکیوں کو بچیوں کو حفظ نہیں کروانا چاہیے کسی حد تک سرت حفظ کروا دی جائیں سورہ یاسین ہے سورہ ملک ہے سورہ واقعہ ہے اور مختلف آخری امہ پارہ حفظ کر لیں لیکن یہ ہے کہ مکمل حفظ اس لیے کہ بعد یاد کر کے بھول جانا یہ بہت بڑا گناہ ہے اس لیے بہتر یہ ہے کہ اگر تو سنبھال سکتی ہیں ہمت ہے تو ٹھیک ہے تاحد القرآن فول نفسی بے قرآن مجید کو یاد کرو اس لیے کہ قسم اور ذات کی جس کے قبضہ میں میری جان ہے لہو شدو تفسی ابلی فیو کو لیہ مجید زیادہ سخت ہے اونٹ سے بھی فیو کو لیہ اپنی رسی چھڑانے میں تاحد القرآن تاحد اور کیوں فولی نفسی بھی فاطالیہ واؤسم الدی اسم موصول نفسی نفس مزاعف یاد sao میر مزاعف لے مزاعف مزاعف لے مل کر مبتدا بیدی ہی با جار جدہ مزاعف کو ضمیر مزاعف لے مزاعف مزاعف مل کر مجرور جار مجرور مل کر متعلق وے ثبت ثابت کے ثبت ثابت اپنی ضمیر اور متعلق سے مل کر جملہ فعلی ہے خبریہ ہو کر یا جم شبہ جملہ ہو کر خبر مبتدا کے لیے مبتا اپنی خبر سے مل کر جملہ اسمیہ خبریہ ہو کر صلا ال میں موصول کے لیے موصول صلا مل کر مجرور جار کے لیے جار مجرور مل کر متعلق ہوئے اقس مفیل مقدر کے آپ کو بتایا جا چکا ہے کہ جہاں پہ وواہ قسمیہ ہوگی تو اس کے لیے اکس مفیل مقدر ہوتا ہے تو اقس مفیل اپنی ضمیر فائل اور متعلق سے مل کر جملہ فعلیہ انشائیہ ہو کر قسم جملہ فعلیہ انشائیہ ہو کر قسم لہوب اشد و من یم منل ابل فی کو لہو اشد لام برائے تاکید ہوا مبتدا اشد و اسم تفضیل ضمیر ممیز اشد و اسم میں میں ضمیر ممیز تفسین تمیز ممیز تمیز مل کر البل مجرور جار مجرور مل کر متعلق ہوئے اشد و میں تفصیل کے فی الحا فی جار اوقلے مضاف ہاضمیر زمین مضاف مضافلے مل کر مجرور فی جار کے لیے جار مجرور مل کر مطالعے کی ثانی ہوئے اشد و سیس میں تفصیل کے یہ ایک ترکیب ہے دوسری ترکیب بھی دیکھ لیں اشد و سی میں تفصیل اس میں ضمیر ممس تفسین کو آپ صرف یہ کہتے ہیں، مصدر من البل من جار البل مجرور جار مجرور مل کر متعلق ہوئے اشد میں تفضیل کے اور فی عقلحا فی جار غقل مزاف حاضمر مضافل مزاف مضافل مل کر متعلق ہوئے تفسین مصدر کے تو مصدر اپنے متعلق سے مل کر تمیز اشد کی ضمیر کے لیے ممتط تمیز مل کر فائل اشدو کے لیے شد و میں تفصیل اپنی ضمیر فائل سے مل کر شبہ جملہ ہو کر خبر مبتدا خبر مل کر جملہ اسمیہ خبریہ ہو کر جواب قسم قسم اور جواب قسم مل کر, جملہ ہو کر معلل, معلل اور معلل مل کر جملہ فعلیہ انشائیہ تعلیہ ہوا یہاں پر میں نے دو اس لیے بنائے ہیں کس لیے کہ تفسیئن فی اوقل تو فی اوقیہ متعلق ہو رہا ہے کس کے تفسیہ کے تو اگر آپ آسانی کے لیے دونوں متعلق کر لیں تو اس میں بھی چل جائے گا ٹھیک ہے لیکن تفسین کے متعلق ہو تو ترجمہ کے مطابق زیادہ یہی صحیح ہے حدیث نمبر 164 لا تجلسوا لاتو القبور ولا تصلوا الحا حضرت ابو اب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے لا علی ولا خبر کی جمع ہے صلی اللہ و نماز پڑھنا تو لس القبور مت بیٹھو قبروں پر ولاسل اور نہ نماز پڑھو ان کی طرف جی ہاں قبر کے حوالے سے قبروں کے حوالے سے صدی سے مبارکہ میں دو حکم لکھے ہیں ایک سے تو یہ سمجھ میں آتا ہے کہ قبروں کی اور صاحب قبر کی احانت نہیں کرنی چاہیے توہین نہیں کرنی چاہیے بے ادبی نہیں کرنی چاہیے کہ آپ جا کر قبر کے اوپر ہی بیٹھ سکیں یہ صاحب قبر کی بے ادبی ہے اس کی توہین ہے تو ایک تو یہ سمجھ میں آیا کہ قبروں کی قبرستان میں جا کر توہین نہیں کرنی چاہیے بے ادبی والا کام نہیں کرنا چاہیے اور نمبر دو پہ ولا کہ ان کی طرف نماز نہ پڑھو اس دوسرے بتایا کہ اتنا زیادہ احترام بھی نہیں ہونا چاہیے کہ ان کو سجدہ کر لیا جائے تو گویا اس حدیث سے مبارکہ میں افراد اور تفریح کی نفی ہے نہ ہی تو بہت زیادہ بے ادبی اور گستاخی کی جائے کہ حد سے تجاوز کر جائیں اور نہیں اتنا زیادہ اتنی زیادہ وقت اور اتنا زیادہ ادب احترام کے عبادت کی حد تک پہنچا دیا جائے کہ قبروں کی عبادت کی جائے وہاں جا کر سجدے کیے جائیں ان کی طرف نمازیں پڑھی جائیں یہ کیا ہے درست نہیں ہے تو دو چیزوں کو یہاں پر جمع فرمایا رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اور یہ بالکل بین بین ہے سمجھ آ رہی ہے بات خیر الامور اوسط بھا نہیں تو بالکل بے ادبی ہونی چاہیے گستاخی ہونی چاہیے اور نہیں اتنا زیادہ احترام دینا چاہیے کہ ان کا سجدہ تک کر لیا جائے یہ ناجائز ہے باقی اس حدیث کے مضمون سے ہٹ کر دو باتیں آپ قبروں کے حوالے سے یاد رکھیے گا جو آپ کے فائدے کے لیے دیتا ہوں قبرستان جانا مردوں کے لیے تو جائز ہے اس میں ممانعت نہیں ہے عورتوں کے لیے کئی ساری احادیث میں ممانعت ملتی ہے اور پہلے حضور نے فرمایا تھا کہ تم نہ جاؤ پھر بعد میں اجازت بھی دی کئی ساری روایات سے اجازت کا بھی پتہ چلتا ہے اسی احادیث کی نظر میں محدثین کی تشریحات کو دیکھتے ہوئے اور اس پر فوکہ کی نظر کو دیکھتے ہوئے بات چیت سمجھ میں آتی ہے کہ عورت ایک صنف نازک ہے اور ایک کمزور دل کی مالک جنس ہے اور اس کے اندر جزا فضا اور رونا دھونا یہ زیادہ ہے کمزور دل کی مالک ہے اس لیے این ممکن ہے کہ یہ وہاں جا کر یہی کام کرتی ہے رونا دھونا اور اس سے مردوں کو تکلیف ہوتی ہے تو اس لیے منع فرما دیا گیا وہاں جانے سے ایک بات دوسری بات بے پردگی کے حوالے سے کہ کہیں پر وہاں پر بے پردگی نہ ہو تو ان دو وجوہات کی وجہ سے جانا منع ہے اور اس لیے سب نے لکھا ہے کہ بہتر یہ ہے کہ عورت قبرستان, عورت قبرستان نہ جائے عورت قبرستان نہ جائے یہ بہتر ہے حرام نہیں ہے جانا بہتر یہ ہے کہ عورت قبرستان میں نہ جائے لیکن اگر کوئی عورت جاتی ہے تو دو چیزوں کا انتہائی زیادہ خیال رکھے اور اس کو اگر اپنے آپ پر اعتماد ہو ایک یہ کہ مکمل پردے میں جائے اپنے آپ کو سمیٹ کر نمبر دو یہ کہ وہاں جا کر رونا دھونا جزا فضا نہ کرے اگر یہ دو باتیں پائی جاتی ہیں تو پھر جانے کی گنجائش ہے لیکن پھر بھی جانے کو اپنا رواج اور رسم نہ بنا لیا جائے بلکہ انتہائی زیادہ مطلب کسی کی والدہ ہے کسی کی اپنا لخت جگر ہے کوئی بچہ ہے بچی ہے اسے سکون یا قرار نہیں ملتا وہ جانا چاہتی ہے اپنی قبر پر بالکل جا سکتی ہے لیکن دو چیزوں کا خیال رہے ایک یہ کہ بے پردگی نہ ہو اور نمبر دو کیا وہاں جا کر رونا ہونا یہ نہیں ہونا چاہیے آہو بکا نہیں ہونی چاہیے بالکل خاموشی سے اپنے پردے میں جا کر متعلقہ قبر پر کوشش یہ کریں کہ جو متعلقہ قبر ہے بقیہ قبروں سے بچتے ہوئے صرف اسی تک جایا جائے, جائے اور واپس اپنے مقام کی طرف آ جائے جائے تو گنجائش ہے, ہے جانے کی البتہ نہ جانا زیادہ بہتر ہے اس لیے کہ سارے ثواب وہی گھر میں بیٹھ کر بھی ہو سکتا ہے اور وہی وہاں جا کر بھی ہو سکتا ہے البتہ جانا جائز ہے ایک تو یہ بات آپ نے ذہن میں رکھنی ہے دوسری ہے قبروں کے حوالے سے قبروں کو پختہ بنانے کے حوالے سے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا اشاد ملتا ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے قبروں کو پختہ کرنے سے منع سنا وہی آپ خود آلے وہی اب کہ ان پر عمارات بنائی جائے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے ممانعت منقول ہے قبروں کو پختہ بنانے سے لہٰذا قبر پر کسی بھی قسم کی پختگی کرنا اس کو پکا کرنا اس کے اوپر یہ مختلف قسم کے درجہ بندی کر کے ماربل لگانا یا پتھر کی کئی طریقے بنا دینا یہ کیا ہے ناجائز عمل ہے اس کی اجازت نہیں ہے ٹھیک ہے یہ ایک متفقہ بات ہے کہ یہ معاملہ قبروں کو پختہ بنانا ناجائز ہے اب بہت سارے لوگ کئی دفعہ یہ سوال کرتے ہیں کہ جس جگہ پر قبر بنائی گئی ہے وہ مٹی چکنی ہے اور وہ اگر بارش بھی ہو جائے تو ساری مٹی بہہ جائے گی اور اس قبر کا بالکل نشان ہی مٹ جائے گا تو سب سے پہلے ایک گزارش ہے کہ کیا ہم اپنے عزیزوں کو دفن کرنے کے بعد کیا ہم بالکل وہ وطن چھوڑ کے ہی چلے جائیں گے کہ ہم سالوں بعد آئیں گے کہ کہیں نشان نہ مٹ جائے اگر بارش ہو گئی ہے تو ہمارا آنا جانا ہے وہاں جا کر اس کی مٹی کو دوبارہ درست کیا جا سکتا ہے لہٰذا یہ بات بالکل ناقابل قبول ہے اور یہ محض ایک بہانہ ہے کہ وہاں سے مٹی بالکل ختم ہو جاتی ہے بھائی اس کو جا کر دوبارہ درست کیا جا سکتا ہے تاہم پھر بھی اگر کسی کا قبرستان گھر سے کافی دور ہے آنا جانا مشکل ہے اور وہاں پر جگہ ایسی ہے کہ پانی آتا جاتا ہے اور بلکل لگتا ایسا ہے کہ نشان بالکل ہی مٹ جائے گا تو پھر اس کی صورت دو قسم کی صورتیں ہیں وہ اختیار کر لی جائیں ایک صورت یہ ہے کہ آپ صرف اور صرف ایک ہی تہ پتھر کی خال پتھر کی کوئی ماربل وغیرہ نہ ہو کہ خالص پتھر کی صرف اور صرف ایک ہی تہہ قبر کے اطراف میں پتھر لگا دیے جائیں اور قبر کی اپنی حد میں تاکہ دوسروں کے حدود میں نہ جائے جائے ایک ہی تہہ پتھروں کی لگا دی جائے اور جس سے مٹی ٹھہر جائے گی ٹھیک ہے تو اب صرف اور صرف ایک ہی تہ پتھروں کی لگا دی جائے صرف ایک ہی جس کو کہتے مسلّہ دوسرا نہ ہو ٹھیک ہے نا اور وہ بھی یاد رکھیے گا کہ جب قبر کو پختہ کیا جاتا ہے تو اس کے بنیادی جو پتھر ہوتے ہیں جو میت کے اوپر جس سے قبر کو ڈھانپا جاتا ہے ان سے بنیاد پکڑی جاتی ہے تو ایسا نہ کیا جائے بلکہ صرف اگر مٹی کو ٹھہرانا مقصد ہے تو صرف کسی بھی جگہ پر قبر کے حدود میں ایک ایک پتھر لگا کر اس مٹی کو ٹھہرایا جا سکتا ہے اس کی گنجائش اتنی گنجائش ہے کہ اس کو مزید پختہ نہ کیا جائے صرف ایک ہی مسلح ہو پتھر لگا کر بند کر دیا جائے جہاں تک خطرہ ہو یہ کہ مٹی وغیرہ بہ جائے گی ایک بات دوسری بات یہ ہے کہ بعض دفعہ لوگ کہتے ہیں کہ کوئی قبرستان غیر محفوظ ہوتے ہیں مثلا وہاں پر کسی, کسی بھی چیز کا آنا جانا ہے مثلا کتے آ جاتے ہیں اچھا اسی طرح دیگر کوئی جانور وغیرہ ہیں ان کا آنا جانا رہتا ہے جس سے لگتا ہے کہ قبر وہ ہو جائے گی وغیرہ وغیرہ اس پر جانور آ جائیں گے چڑھ جائیں گے اور وہ خراب ہو جائے گی تو اس کے لیے ایک بہترین حل ہے لوہے کا جنگلہ گرل ملتی ہے باقاعدہ سے آپ اس کو قبر کے چاروں اطراف میں اس کو لگا کر بالکل بند کیا جا سکتا ہے ایک جانور میں اس کو اس کا دروازہ رکھ لیا جائے اور باقی یہ ہے کہ آپ کی قبر بھی محفوظ ہو جائے گی اس میں آپ کا یہ بہانہ بھی ختم ہو جائے گا کہ قبر پختہ اس بنا رہے ہیں کہ جانوروں کا آنا جانا ہے تو جانوروں سے بچاؤ کے لیے قبر کا پختہ کرنا کوئی ضروری نہیں ہے تو یہ ایک بہترین حال ہے کہ آپ اس کے لیے یعنی ایک جنگلہ بنا کر باقاعدہ قبر پر لگایا جا سکتا ہے اور اب تو باقاعدہ سے ملتے ہیں مارکیٹ میں بنے ہوئے جنگلے بھی وہ بالکل لگایا جا سکتا ہے قبر کے ہاتھوں میں قبر بیچ میں کچی رہے اس کے دائیں بائیں جنگلہ ہو حفاظت کے لیے اس کی بالکل گنجائش ہے کوئی بھی اس کو منع نہیں کرتا تیسری بحث بھی یاد رکھیں قبروں پر جو کتبہ لگایا جاتا ہے یاد دہانی کے لیے کہ کون ہے اور معلوم ہونے کے لیے کہ کس کی قبر ہے تاکہ اس کی یاد دہانی رہے اس پر کئی سرے لوگ قرآن مجید کی آیات لکھوا لیتے ہیں کئی سرے احادیث لکھوا لیتے ہیں کئی سرے لوگ اشعار لکھا لیتے ہیں یہ چیزیں بالکل بھی نامناسب ہیں کتوا لگانے کی گنجائش ہے البتہ اس میں صرف اور صرف میت کا نام ہو اگر خاتون ہے تو اس کے شور کا نام اس کی نسبت کر کے زوجہ فلام یا ام فلاں یا بنتے فلاں کسی بھی نسبت سے لکھا جا سکتا ہے اس کی عمر کی گنجائش عمر لکھنے کی اور پاس اس کا نام بس جس سے اس کی پہچان ہو باتی یہ کہ اس پر اشعار لکھنا اس پر قرآن مجید کی آیات لکھنا احادیث لکھنا یہ درست شرحان یہ درست نہیں ہے یہ چند باتیں ہیں قبر کے حوالے سے جو میں نے ضروری سمجھی ہیں آپ کے سامنے عرض کر دی ہیں اللہ تعالیٰ ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق فرمائیں اس کی خود بھی کوشش کرنے چاہیے اور اپنے جاننے والوں کو بھی ان چیزوں کو بتانا چاہیے اور یہ ماشاءاللہ سے جہاں بھی دیکھو قبروں کو پختہ کرنے کا ایک رسم چل پڑی ہے تو اس کو بند کیا جائے اور اس کو روکا جائے جب انسان خود مر گیا ہے اس نے خود بوسیدہ ہو جانا ہے اس کی قبر کو اوپر عمارت بنا کر اس کو مزین کرنے کا کیا فائدہ ہے وہ تو مر گیا ہے وہ خود کو سیدھا ہونے کے لیے اگر کام آنے کی چیز ہے تو وہ کیا ہے امال ہے نہ کہ کپڑوں کو خوبصورت بنانا ہے اگر اس کے لیے کچھ کرنا بھی چاہتے ہو تو اس کے لیے کچھ اعمال اور ثواب کر دیے جائے جی ترکیب دیکھیے لا تجلسو قبورے والا تسلو الیحا ل اللہجار القبور مجروف جہار مجرور مل کر متعلق ہوئے اپنے فعال اور متعلق سے مل کر جملہ فیلیہ انشایہ ہو کر ماتوفلے اور لا نہیں جار حاضم مجرور جار مجرور مل کر متعلق ہوئے تسلو فیل کے فیل اپنے فعال اور متعلق سے مل کر جملہ فیلیا انشاء ہو کر ماتوف ماتوف لے اپنے ماتوف سے مل کر جملہ فیلیہ انشایہ ماتوفا حدیث نمبر 165 اتقل اتق دعوة المظلوم فإنه ليس بينها وبين الله حجاب حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اتق دعوة المظلوم فإنه ليس بينها وبين الله حجاب اتقل آپ رہتے ہیں معنی در دعوت المظلوم مظلوم کی بد دعا کے معنی میں یہاں پر مستعمل ہے مظلوم مظلوم کی بد دعا سے بچ فن لئی سب حجاب حجاب مانا پردہ ترجمہ دیکھیے اتق دعوت المظلوم بچ مظلوم کی بدوحات سے فن اس لیے کہ لئی سب اس کی دعا اور اللہ کے وب اللہ اور اللہ کے درمیان حجاب پردہ نہیں ہے لئی و بین اللہ اللہ اور اس کی بد دعا کے درمیان پردہ نہیں ہے حضرت معذر نے جبل رضی اللہ تعالیٰ کو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب یمن کی طرف اپنا کاسد بنا کر بھیجا ہے تو کئی سری نصیحتیں کی ہیں اس میں ایک نصیحت یہ شامل تھی اتعاوت المظلوم مظلوم کی بد دعا سے بچ نہ اللہ اور اس کے درمیان کوئی پردہ نہیں ہے احادیث کی روشنی میں کئی سارے لوگ ایسے ملتے ہیں کہ جن کی دعا رد نہیں ہوتی اس میں کئی سارے لوگ ہیں عادل بادشاہ ہے عدل کرنے والا ہو روزہ دار ہے جب وہ افطار کے وقت دعا کرتا ہے اور بھی کئی سارے لوگ ہیں ان میں سے ایک شخص مظلوم ہے جو دعا کرتا ہے تو اللہ تبارک و تعالی اس کو قبول فرماتی ہے مظلوم سے کون مراد ہے کیا مطلب جو پھٹے پرانے کپڑے پہنے ہوئے گھومتا پھرتا ہو وہ مظلوم نہیں جو بھی شخص جس کا بھی حق مارا گیا وہ مظلوم ہے جس کا بھی حق مارا گیا ہے وہ مظلوم ہے جس شخص نے بھی کسی کے حق پر ہاتھ ڈالا ہے وہ ظالم ہے اور جس کا حق مارا ہے وہ مظلوم ہے اور اس کے دل سے جو آہ نکلے گی وہ ضرور اس سے بدلہ لے گی اور یاد رکھیے گا مظلوم کے لیے مسلمان کی تمیز بھی نہیں ہے خیر مسلم ہوگا تو بھی اس کی آہ لگنی ہے مظلوم چاہے مسلمان ہو یا غیر مسلم ہو اس کی آہ سے بچنا ہے اکا قیدام مزلوم اس لیے ہمیشہ کوشش کیجیے کہ کسی بھی بات پر کسی پر ظلم نہ ہو جائے بس اپنے آپ کو روک لیجیے اپنے آپ پر مشکلیں جھیل لیجیے لیکن کسی پر ظلم نہ ہو جائے کہیں پر کسی بھی بات میں اس لیے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں حدیث سے قد سی ہے اور مظلوم کے بارے میں پکار کر کہتے ہیں اللہ تبارک و ہائے ہے اللہ تبارک و تعالیٰ مظلوم کی دعا کو بادلوں کے اوپر اٹھا لیتے ہیں اور فرماتے ہیں کہ تیری دعا کے لیے میرے در اسمان کے در کھلے ہیں. میں ضرور تیری مدد کروں گا اللہ تعالیٰ کسمیں کھا کر کہتے ہیں مجھے میری عزت کی قسم میں تیری ضرور مدد اگرچہ کسی حکمت کی وجہ سے کچھ دیر ہو جائے کچھ دیر تو ہو سکتی ہے لیکن مدد تیری ضرور کروں گا میں تیری دعا کو ضرور قبول کروں گا میں اس لیے مظلوم کی آپ مظلوم کی بدعا سے بچنا چاہیے دعوت مظلوم کی بدعا سے لیس اللہ حجابن اس لیے کہ اس کے اور اللہ کے درمیان کوئی پردہ نہیں ہے ترکیب دیکھیے اتقل امن انتظمیر فعال دعوت مضاف المظلوم مضافل مزاح مضافلیں مل کر مفول بھی فعل اپنے فعل اور مفہول بہی سے مل کر جملہ فعلیہ انشائیہ ہو کر معلل فاتح علیہ انہ حروف مشبہ بالفعل خوزمیر اسم انہ خوزمیر اسم انہ لیسا فعل ناقص بینہا و بین اللہ بین مضاف ہا زمیر مضافلے مزاح مضافل مل کر ماتوف علیہ و حرفِ عادف بین اللہ بین مضاف الحض اللہ مضافل مضاح مضافل مل کر معتوف معتوف علیہ اپنے معطوف سے مل کر مفول فی ہوئے فیل محضوف کے لیے فیل محضوف سپت کے لیے سبت افیل اپنے سبت افیل اپنی ضمیر فائل اور مفول فی سے مل کر جملہ فیلیہ خبریہ ہو کر خبر لہیسا لہیسا کے لیے خبر حجاب لئیسا کا اسم و خر اپنے اسم اور خبر سے مل کر جملہ اسمیہ خبریہ ہو کر خبر انہ انا اپنے اسم اور خبر سے مل کر جملہ اسمیا خبریہ ہو کر معلل یا تعلیل تو معلل اپنے معلل سے مل کر جملہ فعلیہ یا انشا حدیث نمبر ایک في هذه روایت ہے رسول اکرم صلی اللہ علیہ اتق اللہ پڑھتے آ رہے ہیں آپ بہائم جانوروں کو کہتے ہیں چوپایوں کو المعجمہ جو بول نہیں سکتے بے زبان معیسے کہتے ہیں مطلب جن کو عربی نہیں آتی گویا کہ وہ گنگے ہیں ویسے گونگا نہ بولنے والے فرق ابو مانا سوار ہونا صالحطن اچھی حالت میں وط رکوا ترقی رکو مانا چھوڑ دینا صالح حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بہاجمت ڈرو اللہ سے فی حا دل بہا امل مو جمتی ان بے زبانوں کے بارے میں بوحا تم سوال ہو ان پر اس حال میں کہ وہ ٹھیک ہوں وکو ہا سال اور تم چھوڑو ان کو اس حال میں کہ وہ مطلب حدیث کا کہ تم ان سے اللہ سے ڈرو ان کے متعلق اس حال میں کہ وہ کا مطلب یہ ہے کہ وہ تھکے نہ ہوں مریض بیمار نہ ہوں اور زخمی نہ ہوں کوئی اور ان کو پریشانی نہ ہو بھوکے نہ ہوں اس وقت تم ان پر سوار ہوا کرو اگر تھکے ہوئے ہوں یا بھوکے ہوں اس حال پر اس حال میں ان پر سواری نہ کرو اسی طریقے سے تم ان کو تب چھوڑ دیا کرو جب تک یہ ٹھیک ہو ایسا نہ ہو کہ بالکل ان جہاں بلب ہو جائے تو پھر چھوڑو جب تم چھوڑو تو اس حال میں چھوڑو کہ وہ اچھے ہوں ایک مطلب تو یہ دوسرا مطلب یہ ہے کہ جب تم چھوڑو تو ان کا بہت اچھا خیال کرو ان کے کھانا پینا ان کا اچھا کرو اچھی جرح گاہ میں چھوڑو اچھا پانی پلاؤ تو ان کو اس حال میں چھوڑا کرو یعنی ان سے جب تم اپنے غرض اپنا مقصد حل کر لو تو پھر ان کو اچھے حال میں چھوڑ دیا کرو کیا منظر ہے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ وقت اس وقت فرمایا راوی کہتے ہیں حضرت سہل کہتے ہیں کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ایک مرتبہ ایک اونٹ کے پاس سے گزرے دیکھا کہ اس کا پیٹ اس کی پشت کے ساتھ ملا ہو رہا ہے یعنی بھوکا پیاسا اس موقع پر رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ان بے زبان جانوروں کے بارے میں اللہ سے ڈرو ان کو تم اس حال میں چھوڑا کرو کہ جب یہ ٹھیک ہوں اور ان پر اس حال میں سواری کیا کرو جب کہ یہ ٹھیک ہوں تو بعض دفعہ یہ جو لوگ جانوروں سے کام لیتے ہیں اب بھی گوٹھوں دیہاتوں میں گدوں سے کام لیتے ہیں بیلوں سے کام لیتے ہیں تو ان کا خیال رکھنا چاہیے وہ بالکل اتنے شدید زخمی ہوتے ہیں اس کے باوجود بھی ان سے کام لیا جا رہا ہوتا ہے یہ ظلم ہے ظلم اس لیے اللہ سے ڈرنا چاہیے ان کے معاملے میں اگر ان سے کام لینا ہے تو پہلے ان کو تندرست ہونا چاہیے ان کی صحت کا خیال رکھنا چاہیے کہ وہ بہت تھکے ہوئے نہ ہوں وہ کہیں زخمی نہ ہوں اور پھر یہ کہ ماشاء اللہ کوئی ان پر ایسا ظلم و ستم ڈہا رہے ہوتے ہیں کہ جس کی کوئی حد نہیں ہے تو اس لیے اس کا خیال رکھنا چاہیے اتفاف فی بہا ایم ڈرو اللہ سے ان بے زبان چھپاوں کے بارے میں فرق پس تم ان پر سوار ہو اس حال میں کہ وہ ٹھیک ہوں وطر صالحتا ہا اور تم چھوڑو ان کو اس حال میں کہ وہ ٹھیک ہوں اتق اللہ اتقو پھیلے امر باؤز میر فائد اللہ محل بھی فی جار حاضی اس میں اشارہ البہا امسف الما صفت موصوف صفت مل کر مشار میں اشارہ مشاعر الی سے مل کر مجرور فی جار کے لیے جار مجرور مل کر متعلق ہو اتقو فعل کے اتقو فیل اپنے فاعل مفعول بھی اور متعلق سے مل کر جملہ فعلیہ انشائیہ جملہ فعلیہ انشائیہ ہو کر مفسر آگے اس کی تفسیر ہونی ہے کہ تم ان سے ڈرو ان بے زبان چھپائیوں کے بارے میں کیسے ڈرو کیسے ڈرو آگے اس کی تفسیر کی کفر کا بوھا صالحتا وترغوھا صالحتا فا تفسیریہ فر کبوہا میں فا تفسیریا ارقبو فیل واضح فائل ہا زمیر زلحال صالحتن ہا صالحتن حال حال زلحال مل کر مفول بہی فیل کے لیے فیل اپنے فائل اور مفول بھی سے مل کر جملہ فیل انشاء ہو کر ماتو فلے اور زمیر ضلح حال دل حال مل کر مفعول بھی فیل اپنے فائل اور مفعول بھی سے مل کر جملہ فیلیہ انشائیہ ہو کر معطوف معطوف علی اپنے معطوف سے مل کر جملہ فیلیہ انشائیہ ہو کر مفسر مفسر اور مفصل مل کر جملہ فیلیہ انشائیہ تفسیریہ ہوا و آخر دعوانا الحمدللہ وفظا empreت